الحمد اللہ رسول الله حاب والسلام اللہ يا علی الله وعلى اللہ علی يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث کی کتاب کا نام ہے شعب المان اور حدیث نمبر ہے ایک ہزار پانچ سو ستر ون فائیو زیرو جو لوگ اپنی مجلس سے اللہ پاک کے ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے بغیر اٹھ گئے تو وہ بدبودار مردار سے اٹھتے تو جب بھی ہم جمع ہوں خیر کی جگہ جمع ہونا چاہیے تو اللہ کا نام لیے بغیر محبوب پر درود پڑھے بغیر نہ اٹھے ہم صلی حبیب صلی اللہ محمد و وبارک وسلم مدی چینل کے ناظرین یاد رکھیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے ابیر اللہ فرماتے ہیں گورے کا باغ ہو گی خلد کا مجرموں کی قبر دو کا گڑھا, گڑھا نیکوں کی خبر جنت کا باغ ہوگی اور جو نافرمان گناہ گار ہیں اگر اللہ تعالی ناراض ہوا اس کی خبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی جہنم کا گڑھا بنانے والے جو اعمال ہیں اس میں بے وضو نماز پڑھنا بھی ہے چنانچہ ایک بہت ہی ہلا دینے والی روایت شرح میں حضرت علامہ سیوتی شافعی رحمت اللہ رحمتہ علیہ نے نقل کی مصنف ابن ابھی شہبا میں بھی ہے حضرت عمر بن شرح بیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص کا انتقال ہو گیا لوگ اسے نیک سمجھتے تھے متقی سمجھتے تھے پرہیزگار سمجھتے تھے جب وہ قبر میں پہنچا تو فرشتوں نے کہا ہم تجھے عذاب کے سو کوڑے ماریں گے اس نے کہا مجھے تم کیوں مارو گے کیا میں متجی نہیں تھا میں پرہیزگار نہیں تھا کہا چلو پچاس مارتے ہیں. اس نے پھر حجت کی یہاں تک کہ کم ہوتے ہوتے فرشتے ایک کوڑے پڑا گئے بالآخر فرشتوں نے ایک کوڑا مار ہی دیا جیسے ہی آزاد کا ایک کوڑا پڑا اللہ اللہ اللہ پوری قبر میں آگ بھڑک اٹھی مردہ جل کر خاک ہو گیا پھر اسے دوبارہ درست حالت پر لٹایا گیا اس نے پوچھا تم نے مجھے کوڑا کس وجہ سے مارا فرشتوں نے کہا ek dhin, ek تو نے ایک دن بے وضو نماز پڑی تھی عدم توجہ کی بنا پر اور ایک دن ایک مظلوم نے تج سے فریاد کی مگر مدد نہ کی یاد رکھیے اللہ پاک ناراض ہوا تو نیک اور پرہیزگار شخص کی بھی گرفت ہو سکتی ہے اس کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے وہ بھی آزاد قبر میں مبتلا ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے گر تو ناراض gay اور اللہ دنیا میں بھی عافیت دے نظرا میں بھی عافیت دے قبر میں بھی عافیت دے آخرت میں بھی آفیت دے تو دیکھیں ایک شخص نے توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بے وضو نماز پڑھ لی اللہ اکبر تو اس کی قبر میں آگ کا امبار لگ گیا تو اپنا وضو ہمیں درست کرنا چاہیے امیر اللہ سنت کا رسالہ ہے وزو کا طریقہ وہ لیں بلکہ نماز کے اقام بارہ رسائل پر مشتمل کتاب ہے وہ لے لیں غسول بھی ہمارا درست ہو تہارت درست ہوگی تو نماز درست ہوگی نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی کیا ہے تہارت تہارت ہی ٹھیک نہیں ہوگی نماز کیسے ٹھیک ہوگی وزو ٹھیک نہیں ہوگا نماز کیسے ٹھیک ہوگی اللہ اکبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے حدیث نمبر 135, 135 آکاری علیہ اسلام نے فرمایا بے وضو کی نماز قبول نہیں یہاں تک کہ وضو کرے مفتی احمد رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں قبول سے مراد نماز کا جائز ہونا ہے اور وضو سے حقیقی اور حکمی دونوں وضو مراد ہے یعنی تیمم بھی بے وضو کی نماز بغیر وضو یا تیم جائز نہیں اور یہ بہت ہی نازک اور توجہ طلب بات ہے علماء فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر بے وضو نماز پڑھنا کفر ہے کفر اللہ کی پناہ جبکہ نماز کو ہلکا جانتا ہو امیر سنت نے کفری کلمات کے بارے میں سوال جواب اس میں بھی اس کو لکھا ہے اللہ کی پناہ اسے جائز سمجھے یا مذاق اڑاتے ہوئے یہ فیل کرے کہ نماز بے وضو پڑھ لے تو اس کو کفر لکھا ہے اللہ کی پناہ ہمارے اکالی سلاۃ السلام ارشاد فرمایا اگر تم کو اپنی نماز میں بے وضو ہو جائے میں نماز شروع کی تو وضو تھا مگر دوران نماز بے وضو ہو گئے اب انسان ہے وہ نئی وضو رہ سکا کوئی زخم تھا اس سے خون بہ گیا کوئی پیپ بہ گئی کوئی ایسی صورت منہ بھر آ گئی بے وضو ہو گیا تو اب لوگوں کی شرم کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے کھڑا نہ رہے لوگ کیا کہیں گے اس کی وجہ سے کتنی نیکیوں سے بہت سارے بدنسیب محروم رہ جاتے ہیں تو شرم نہ کریں بلکہ جب کوئی بے وضو ہو جائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں بے وضو ہو جائے تو اپنی ناک پکڑ لے اور پھر چلا جائے یہ سننے ابھی دعوت کی حدیث پاک اور حدیث نمبر ہے ٹریپل ون فور یعنی ایک ہزار ایک سو چودہ مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ سے پاک کے سے اپنی ناک پکڑنا اس میں کیا حکمت ہے آپ فرماتے ہیں اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کی نقصیر پھوٹ گئی اچھا امام ہے یہ بے وضو ہو گیا تو اس کو بھی شرم نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے قریبی شخص کو ہاتھ سے پکڑ کر نماز کے لیے خلیفہ کر دے حضرت سے پوچھا گیا کہ امام کو دوسری رقت میں یاد آئے کہ میں بے وضو اس نے بے وضو ہی نماز ختم کی کافر ہوگا یا نہیں اللہ حضرت نے فرمایا اگر لوگوں کی شرم کی وجہ سے وضو نہ کیا تو کفرنا ہوگا حرام اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا اور اگر معذ اللہ استحکار یعنی حقیر جانتے ہوئے ایسا کیا مسلمان سے ایسا متصور یعنی خیال نہیں تو البتہ ملفظات اعلیٰ حضرت سفر نمبر چار سو اکانوے اور یہ کتاب جو ہے ملفوظات اعلی حضرت الحمد للہ المدینہ نے بڑی آن شان کے ساتھ شائع کیے انڈیکس کے ساتھ تخریج کے ساتھ تسلیل کے ساتھ حوالوں کے ساتھ آسان کر کے الحمد بہت پیاری کتاب اس کو پڑھیے برال بے وضو نماز پڑھنا عذاب قبر کا سبب ہے اور قبر کو جہنم کا گڑھا بنا سکتا ہے یہ عمل اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ نماز قضا کر کے پڑھنا ایک تو یہ کہ پڑھنا ہی نہ بعض مستقفر اللہ جیسے رمضان میں نماز پڑھتے ہیں بعض وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں بعض جمعہ جمعہ نماز پڑھتے ہیں بقیہ دنوں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں بے نمازی جو چار نمازیں بھی پڑھے وہ بھی بے نمازی نمازی تو وہی جو پانچوں نمازیں پڑھے اور ہمیشہ پڑھے خوشی میں پڑھے غمی میں بھی پڑھے گھر میں بھی پڑھے سفر میں بھی پڑھے ہر حال میں پڑھے تو نماز کزا کر کے پڑھنا یہ قبر کو جہنم کا گڑھا بنا سکتا ہے کتاب القبائر میں بھی ہے اور مکاشفات القلوب میں بھی امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا حضرت سئینا امر بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی بہن فوت ہوئی کفر دفن کا سلسلہ ہوا جب وہ شخص اپنی بہن کو دفنا کر واپس آیا تو یاد آئے کہ رقم کی تھیلی تو قبر میں گر گئی اس نے ایک آدمی کو ساتھ لیا قبرستان آ کر تھیلی نکالنے کے لیے اس نے اپنی بہن کی قبر کو کھود ڈالا تھیلی مل گئی پھر اس نے اپنے ساتھ والے سے کہا تم ذرا دور ہو جاؤ تاکہ میں اپنی بہن کا حال دیکھوں چناچے اس شخص نے ایک اینٹ ہٹائی تو قبر میں دل ہلا دینے والا منظر تھا اس نے دیکھا کہ اس کی بہن کی قبر میں آگ کے شولے بھڑک رہے تھے اس نے جیسے تیسے قبر کو بند کیا اور سدمے سے چور روتا ہوا ماں کے پاس آیا پوچھنے لگا ماں میری بہن کے امال کیسے تھے بولی بیٹا کیا بات ہے کیوں پوچھتے ہو عرض کی میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شولے بھڑکتے دیکھے یہ سن کر ماں بھی رونے لگی کا افسوس بیٹا تیری بہن نماز میں سستی کرتی تھی نماز قزا کر کے پڑھتی تھی اور میرے خیال میں بے وضو بھی پڑھ لیتی تھی اور پڑوسیوں کے آرام کے وقت ان کے دروازوں پر کان لگا کر ان کی راز کی باتیں سنتی تھی استغفر اللہ استقفر اللہ, اللہ. نماز میں سستی عذاب قبر کا سبب ہے بے وضو نماز پڑھنا عذاب قبر کا سبب ہے اور لوگوں کے راز کی باتیں سننا چپ چک کے یہ عذاب قبر کا سبب ہے وہ میری نادان بہنیں جو نماز نہیں پڑھتی میرے کپڑے پاک نہیں بچوں کی خدمت میں ٹائم نہیں ملتا گھر کے کام ہی پورے نہیں ہوتے کپڑے دھونے میں سارا دن گزر جاتا ہے جھاڑو پوچھے میں دن گزر جاتا ہے کھانا بھی پکانا ہوتا ہے ٹائم نہیں ملتا استغفر اللہ استغفر اللہ تو اے میری بہنوں نماز پڑھو امیر سنت ہمیں نصیحت کے مدنی پھول دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی تیری شامت آئے گی قبر کی دیوار بس مل جائے گی توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں دونوں ہاتھوں کی ملے جونگلیاں دونوں ہاتھوں کی ملے عمر میں چوٹی گھر کوئی نماز جلد ادا کر لے تو آگ سے بات جلد ادا کر لے تو آگ سے بات کر لے تو رب کی رحمت ہے بڑی کر لے تو ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے ہمیں نمازوں میں غفلت سستی سے بچائے آمین وجا ہند نبی المیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم